الحمد للّہ رب العالمين وسلام والسلام على سيد المبیا سلیم قال الله تعالیٰ و في کف القرآن المجید و الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تعالیٰ و تبارِ کف القرآن المجید و بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق اللہ مولانا العظیم و صدقہ رسول ہن نبی القیم الرعف و رحیم اللّہ منوقلوب بالقرآن و اخلاقنا اخلاق نابلقرآن الجنة طب القرآن من نَجنا ناد بالقرآن کال اللّہ و تعالیٰ و تبارک مخبرم وامل یا یا راحت العاشقی تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو قالق کائنات بھی ہے اور مال کے شاشہات بھی اللہ جلّہ وعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع مم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے گی مالک رقابے مم فخر ارب عجم والی کون مکان سیاح لا مکان سید رے ان سجا سرورے لالا رخان نی رے تاباں سا نشینے مح وشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جل بائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بطح رازدار ما اوحا شاہد ما طبا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الحترام زبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب جو درس قرآن کے عنوان سے معن ہو کر منعقد ہے یہ ہمارے عالی مرتبت میزبان جناب زاہد سلیم صاحب محترم فیاض سلیم صاحب ریاض سلیم صاحب عالی جناب اجاز سلیم صاحب ندیم سلیم صاحب کی والدہ ماجدہ اور محترم عالی مرتبہ جناب رانا لیاقت علی صاحب کی خوش دامے ان کے انتقال پر ان کی روح کے سال سوال کے ثواب کے لیے ان کے ختم چہلم پہ منعقد ہے اللہ تعالی جلا شان ہو مرحوما کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب خراب مرنے والوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعاؤں کے سلسلے پس ماندگان کی طرف سے جاری رہتے ہیں اور ہماری ایسی جو تقریب منعقد ہوتی ہیں ان کے بنیادی مقصد تین ہوتے ہیں پہلا مقصد دعائیں مغفرت اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے حریش شریف کے پرنور الفاظ ہیں ان نہ ربہ کم حی یون کریمن یستی من ابد ہی ازارفا یدہ ایندہ ما صفر تمہارا رب حیا کرنے والا کرم فرمانے والا زندہ اور کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑا جب انہوں نے توقع ہی میرے سے نہیں میرے سے رکھی ہے تو اگر میں بھی نہیں دوں گا تو کون دے گا ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اور اندازے دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں آک کریم نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا تو جب بندے اس سے دعا مانگے تو وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا مرنے کے بعد اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حدیث میں آتا ہے چار حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں اس میں ایک نماز جنازہ تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اندر شامل ہیں دوسرا حق استغفار ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا تیسرا حق انجاز الوعد انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا اور چوتھا حق باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ باپ کے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن نے سلوک کرنا یہ چار حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمّے باقی رہتے ہیں اب جب جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے طریقے سے نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے اور وہ صرف رسم اور دکھاوے کے لیے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے تو جب کبھی ان کے اپنے والدین ہوتے ہیں تو پھر انہیں اچانک رات و رات جنازہ کی دعا آ تو نہیں جاتی پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی محض رسم کے طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا اولاد کے ذمے کہ ان کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہوں اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جنازہ کا جو حق ہے اس کو ادا کریں بلکہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حق حقدار جو ہے وہ ولی اقرب ہے اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے تو نماز جنازہ کے اندر جو ولی اقرب ہے جو قریبی ہے اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے بیٹا پڑھائے اور باپ پڑھائے بیٹے کا ماں کا بیٹا پڑھائے سکا بھائی پڑھائے تو اس لیے جو ولی اکرب ہے اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے لیکن اگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکے یا اس کو نماز جنازہ آتا نہ ہو اور وہ پڑھ بھی نہ سکے تو یہ کتنی بدبختی ہے تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمہ ماں باپ کا کہ ان کے لیے وہ جنازے میں شریک ہوں اور جنازے کے حقوق کو پورا کریں اور دوسرا حق جو میں نے بیان کیا استغفار ان کے لیے استغفار طلب کریں کثرت سے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگیں اور میرے اور آپ کے آقوم مولا فرماتے ہیں مل می تحفیل اللہ کل غریق المتغو سے فی البر یذر ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کو بندہ پانی میں غوتے کھا رہا ہو پھر وہاں وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں میرے لیے کوئی دعا کرے وہ میرا بھائی ہو وہ میرا دوست ہو وہ میرا رشتے دار ہو وہ میری اولاد ہو تو مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین عمل اس کے بعد جاری رہتے ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم نافع اور تیسرا و والدن صالح یادع لہو وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مغفرت کی کرتی رہے تو تیسرا حق برالاسدق ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ماں کے رشتے داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلا رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلا رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلا رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مغرب فرما دیتا اور چوتھا حق انجاز الوعد انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ جلح شان ہو تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے کل ماں یا بو بے کم ربی لولا دعاؤ محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے وہ کہتے ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے مانگنا تمہاری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے لہٰذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے اپنی گناگو مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا کافی ہو جاتا لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پس ماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے حضرت مائز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجیے میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا وہ گئے معافی مانگی لیکن بے چینی اور استراب ایسا تھا پھر پلٹ کے آ پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے تحرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فیم جاؤ نہ معافی مانگو اللہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا وہ گئے معافی مانگی پھر پلٹ آئے اور عرض کی تحیرنی حضور مجھے پاک کر دیجئے کالا فیما کا کہا کس جرم سے پاک کروں بار بار آ جاتے ہو تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو کالا میں نز نہ رس کی حضور مجھ سے زنا ہو ہوں میں شادی شدہ اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے میرے علم میں ہے کہ اسے کر دیا جائے وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے آقا کریم نے ایک دن حضرت امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ تو انہوں نے عرض کی حضور اقف العذاب سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا پورا باقی بدن سلامت ہوگا صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائے گے یاگلی مین ہوما ہو جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت تفش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے اور جو سخت عذاب ہے الیاز تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شری نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جا آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا ایک صاحب اٹھے منہ سوں گا عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں پھر فرمایا کہ اس کا توازن تو ٹھیک ہے اتنی بڑی سزا اس جرم کی یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے تو صحابہ نرض کی حضور صحیح الحواس ہیں اور اتنے میں وہ چار پانچ مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی جب وہ خود اقراری تھے تو کریم نے ان کو سنگسار کر دو مائز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنگسار کیا جا رہا ہے یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے, میں آنسو تھے بدن اور خود ہی رو رہے ہو کہ محبت ہے درد ہو کوئی ازب ہوتی ہے آس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آ جب مائز ابن مالک اسلم کو سنسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثاز ظاہر ہوئے ہما خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لکفاہم سب کی مغفرت ہو جائے یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے اور جب کوئی شخص حد شریف اپنے اوپر قبول کر دیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روح زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لقافاہم تو ان کے لیے کافی ہو جائے اب حضرت ماہ ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا حضور علیہ السلام غاوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے وہ جلوس جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور راک کریم نے جا کے فرمایا کہ استاق فرولول اپنے بھائی ماحذ کے لیے استفار پڑھو اس کے لیے بخشش کی دعا کرو اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار کرو دعا کرو فاتحہ کرو تو حضور علیہ السلام گئے صحابہ لفظ ہیں وہم جلوس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا قریب نے فرما استغفروا لِمائزم مائز ابن مالک کے لئے مغفرت کی دعا کرو ان کے لئے ہاتھ اٹھاؤ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لئے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی ستون تحج کے پاس بھی ہو سکتی تھی دعا نماز جنازہ خود دعا ہے پھر میرے عقاف فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے اس لیے کہ ان کے پس ماندگان سے تعزیت کرنی تھی اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا وہاں تو سکھوں کے صویرے ہو گئے ہوں گے انہیں تو خوشی ہوگی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے ہیں ایسے دکھان تو سکھ ہماری ایسے دکھ جن پر سکھ بھی قربان کر دیں حضور ان کے گھر جا کے جو مغفرت کی دعا کی ہے تو یہ ہمارے لیے ضابطہ اور عمل چھوڑا کہ مرنے والوں کے پس ماندگان سے جا کے تعزیت کرنا حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ بن جائے جیسے میں اور آپ اپنے ان عزیزوں کے ہاں آئے ہیں اور ہمارا مقصد ان کی ڈھارس بنانا ہے کیونکہ ان کا وہ رشتہ اس دنیا سے چلا گیا جس کا بدل زمانے میں نہیں ہے اللہ تعالی جللہ جل ہو ن ایسا رشتہ ماں کی سورت میں پیدا کیا ہے جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات جنت کی گھنی چھا ہے ماں کا وہ جوت اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلے تو آپ وسوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے ہر شے دو نمبر دستیاب ہے ہر شے میں ملاوٹ ہے لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر تفلے سادہ رہ جاتا ہے یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا سہری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے مدت ہوگی اس بات کو یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا یہ ماں کے پیار کا روپ ہے علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیارے غیر میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مسیح لکھا اپنی ماں کی یاد میں جو آج بھی کل اقبال اردو مجموعہ مجموعہ میں ہے جس کونوان عنوان ہے والدہ مرحوما کی یاد میں اس کے اندر لکھتے ہیں آ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 پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ دودھ راتوں میں اور چاندنی چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا حاجی کو موتمر کو کہنا پڑتا جناب دیارے حرم میں جا رہے ہو اور دیارے حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دو میں یاد رکھنا سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دو میں یاد رکھنا کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دو میں یاد رکھنا ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. میں نے پڑھا کتب حادیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے. جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس ریا ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا علی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں او ببلو اوے پپو اور اوے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک ایک ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسام جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے محل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے یہ ماں کا روپ ہے یہ ماں کا پیار ہے تو ماں کا بچھڑ جانا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس کا کوئی بندہ گنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گنا سایہ تھا جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گنیچھا से کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے میں اور آپ تو حیثیت ہی بھلا کیا رکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی رشتے کی کمی کا احساس فرمایا الحاویل الفتاح کے اندر امام سیوتی نے اس واقعہ کو لکھا ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے اب یہ مدنی دور ہے حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے پہلے گھر جاؤ صدقہ لو فقیر ڈھونڈو خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آو تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جانا ہے تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے کرینے طے کرنا پڑتے ہیں حضور آئے مسجد میں قدم رکھا تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا لو اد رکھ والے او آہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا واہ آنا وسلی سلا تل اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا کاش آج میرے سر پہ عزتوں کے سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے آج مجھے وقال کی مستن پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے عزت دیتا ہے شہرت دیتا ہے تو جلنے والوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ بے لوس محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضروری آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا سال کی عمر تھی حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے واپسی پر ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں سیدہ آمنا کو سخت بخار ہو گیا اور بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا پھر حضور کو سامنے بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا جب سیدہ آمنا نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو اب وا ریت کے ذرے بھی رونے لگے سید آمنا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن حشام نے محفوظ کیے سید آمنا نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وہ ذکر با کن تو توہرا لیکن میرا ذکر نہیں مٹے میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنا کے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہے چھ سال کی معصوم عمر ابوا کی ریت کے ٹیلے کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھروں کے ٹکڑے رکھے اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے یہ ابوا کی ریت ہے مسافرت غربت حضور نے مٹی کے اس تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے حضور نے اپنی ماں کی تدفین کی اور پھر ام ایمن کے ساتھ بیٹھ کے حضور واپس آ گئے آٹھ سال کی عمر تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا میں نے ابن حشام میں پڑھا ہے کہ جب امیر کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امر آیا جنازے میں لیکن آٹھ سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا آٹھ سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے وہ دن بھی بی طائف کے بازار بھی آئے مکے کی گلیاں بھی آئیں بچھتے ہوئے کانٹے کھدتے ہوئے گڑے کبھی اکبا بن نبی مویت جسم پہ اوجریاں ڈال رہا ہے کبھی کوئی بدنے نازک پہ کوڑا ڈال رہا ہے کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں ام جمیل کانٹے بچھا رہی ہے کبھی بدر سجتا ہے کبھی عہد کی لڑائی ہوتی ہے حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے یہ دن سخت ترین دن تھا حضور کے سر پہ پٹی بندی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعلہ امی میرے چچا کی کہانی سناو تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے لیکن آج حضور حجرہ آشا سے نکلے تا حد نظر صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے آقا کی نظر پلٹ کے پیچھے چلی گئے ابواہ میں جا کے رکھی اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی <تصفح> وہ آنا اسلی سلا اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا <تصفح> وہ اکراؤ فیحا بے دل کتاب اور اس میں سورا فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پر آتی چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبرے لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہ کے آواز دیتی تو میں لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنا یہ دنیا کے سامنے اپنی ماں کی ضرورت اور اہمیت کو حضور نے رکھا تو ماں کا بچھڑ جانا ماں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اس موقع کے اوپر پس ماندگان کی ڈھارس بنانے کے لیے ان سے تعزیت کرنے کے لیے اظہار محبت کرنے کے لیے ہمارا یہاں آنا یہ دوسرا مقصد ہے اس تقریب کے منعقد کرنے کا تیسرا مقصد ایسی محافل کے منعقد کرنے کا کیا ہے پہلا مقصد تو دعائیں مغفرت ہے مرنے والوں کے لیے دوسرا مقصد پسماندان سے تعزیت کرنا ہے اور تیسرا مقصد ہم کبھی نہ بھول پائیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے عبرت کا سامان لینا آج کوئی قبر میں ہے اور ہم جمع ہو رہے ہیں. کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اور جمع ہو رہا ہوگا خیر کن اے فلان و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائد کے فلان نمان شیخ سادی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے اچھائیاں کر لے اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے اس سے قبل کے آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہیں گے ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے قبر اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا عرض کی گئی احسان کیسے وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلاجہ پھٹ رہا ہے جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا دھیر ہو گئی جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا ہے یہ احسان کیسے ہے امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی عزیزوں کی رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہیں موت کا اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا بلکہ پہلے کو قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی اللہ انی آؤز ہو بے کا من الموت الفجات اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا پہلے کو کاسد یا پیغام بھیج دینے انہوں نے وعدہ کیا تھا نبی تھے ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبض روح کے لیے آیا ہو کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کوئی کاست یا پیغام بھیجوں گا تم نے نہ کوئی کاست بھیجا اور پیغام بھیجا اور کب زرو کے لئے آگئے حضرت عیسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی کاست بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا کاست نہیں تھا تار کیا تھا آپ کی داری میں سفید بال آگئے یہ میرا کاست نہیں تھا تار کیا تھا آپ کی آنکھوں میں سفید ہی یہ میرا کاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا بالوں میں سفیدی کا آ جانا کمر میں خم آ جانا اٹھتے ہوئے جنازے پھیلی ہوئی قبریں یہ پیغام ہے کاصد ہے موت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تن سا موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا <تصفح> کب کپ آ کے رہ گئے اس کو بلایا شکریہ ادا کیا کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کروں گا بڑے دربار میں وہ روزانہ آتا ہے حضرت فاروق کام میں لگے ہیں وہ کہ اپنی موت کو نہیں بھولنا مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں ایک دن وہ آیا آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشاہرہ دیا کہا آج کے بعد نہیں آنا حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت ف... نہیں رہی فرمایا نہیں کوئی اور بندہ رکھ لیا فرمایا نہیں تو کہا پھر حضور بتائے نہ مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے ایک بال الگ کیا وہ بال سفید ہو چکا تھا کہا میاں پہلے تو تو یاد دلاتا تھا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آ گیا. اور یہی مجھے موت نہیں بھولنے دے گا داڑی میں سفید بال آ گیا کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش اور پھر رومی کشمیر نے خوب کہا تھا ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئے جیو مرد دلیرا یا بے رب کل کریم اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا اللہ زی خالہ کا فصوا کا ای صورت ماشا عرق کا بخ جس نے تجھے پیدا کیا تیرے اللہ کو توازن دیا تجھے حسن اور جوانی بخشی تجھے چلنے کا سلیقہ دیا تجھے بولنے کا طریقہ دیا تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا تجھے سماعتوں کے پردے دیے آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر اس رب کا شکر کار کیوں بھول گیا کو کرتا تو اپنے زمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا ممتا وہ ماں کے سینے میں نہ ڈالتا تجھے گندگی میں لترے ہوئے کو کون اٹھا تھا لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا انسان اللہ جی خالہ کا جس نے تجھے پیدا کیا ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا جنم دیا ہے لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہو گیا اس لیے کہا انسان ذرا غور تو کہا اس نے تجھے پیدر کیا تو بھول گیا اس رب کو اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا تیرے زبان میں تیرے موہ میں زبان کا لوتھڑا تھا بولنے کا سلیکہ نہیں تھا کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا۔ لیکن کس نے تیری سماعاتوں کو شعور بکشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے بولنا سکھایا کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا آج تو کڑی الجوان ہے آج دولت کے امبار تیرے پاس ہیں آج تو چودری ہے آج تو خان صاحب ہے آج تو بہت بڑا عالم ہے آج تو مفتی ہے آج تو پیر ہے آج تو منسٹر ہے آج تو نازم ہے آج دنیا تیری بات گزار ہے آج تیرے دماغ میں وہ قوتیں رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر نے چلنا اور چلتا تھا دو قدم تو گر پڑتا تھا ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف جھانک کے دیکھ لے ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا چل پائے سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تو فالی جدا ہو گیا سارے گھر والے چند دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چال پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا یہ بابا کھنستا ہے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں جراثیم پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے آج تیری زندگی اذیتن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے ایسی تکلیفیں ہوئیں بولو براز بھی اوپر لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر کوئی لگا زہر کا ٹیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بنا دیتے تو کیا کرتا ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان اگر تو تڑپتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ باپے کو پردہ دے دے سارے تو پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بنا دیتے تو کیا کرتا ثم اماته فک شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی فک اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی کتا بھی تو مرا تھا گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن کہا نا نا یہ میرا شاہکار ہے پہلے سے غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لینا صفائی خوب ہو جائے اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سند سند پہ خوشبو ملو اس کو سلگاؤ خوشبویں سلگاؤ اس کو اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو اس کے چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے ذرا سوچ تیرا منہ منہ دکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا بنا ہوا ہے اور زمانہ بنی کہا کہ ایک آدمی نہ کا کو کو رہیں زیادہ ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگے ہمارے ساتھ کیا ہم نے سلوک کیا ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اس کی کھالو و ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آؤ آو تو دعائیں شروع کر دو کبھی کل کی محفل سجا دو کبھی دسویں کی کبھی چہلم کی اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے سواتا نہیں کیا میں نے یا ما غرق بے رب بے کل کریم پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ دے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹک گیا کہاں بہ گیا آجا اس کریم رب کی طرف جو ستر ما سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا تو نے ہے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے منہ ہی آ جا آج میری رحمت تیرا بڑ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں روبی بن ہراش ایک بزرگ اور تابی ہیں تابی تابی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو, تو روتا تھا یہ سارے ہستے تھے بچہ جب پیدا ہوتے ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں آواز نہیں آری رہی پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں مبارکے دیتے ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہیں تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا یہ ہستے تھے ایسے زندگی گزار تو ہستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے روبی بن ہرائش ساری زندگی نہیں مسکرائے فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا وقت بیتتا گیا آخر میں فوت ہو گئے ان کا بھائی ربی بن ہراش غسل کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو غسل جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فورا باہر پلٹایا ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے کہا یا तेरा بھائی بڑا عجیب ہے کہا ہوا کیا کہا نہنو نغتسلہ وہ وہ یتبسم ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا اس کو امام ابو نعیم نے حلیا میں لکھا روز الف کے اندر امام سہیلی نے لکھا قاضی ایاز مالک نے شفاہ میں لکھا اور اسی کو امام جلال الدین سیتی علیہ رحمٰ نے جو ہے وہ الخصائص القبرہ میں لکھا کہا یا ترا بھائی بڑا عجیب ہے ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے بارہ لوگوں کے دو گروہ بن گئے ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے بلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا روبی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے کوئی کہہ رہا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم لوگوں نے کہا وعلیکم السلام ات تکلموا بعد الموت عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو قال نعم اتکلم بعد الموت کہا ہاں ہاں ہا میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ادرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہو ہور قال نحیہنہ حیاتن طیبہ ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوا میں زندگی تو کہا ہاں, ہاں مرنے کے بعد باتیں کہوں لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا استقبالانی ربی غیر غدبان وستقبالانی بے روحم و ریحان کیا پوچھتے ہو اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دیم موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا کو ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے امام ابو نیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو روبی بن حراش نے کہا تو سلاد دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام المبیا میرے جنازے کا انتظار فرما لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کے بجائے سیدھا ام المومن حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکڑ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا وہ ابھی باقاعد حیات تھیں کا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو میرے سرتا جا کر فرما گئے ہیں کانا راج من امتی یا بعد و الموت میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے بے بہرا ہیں اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغ جن کے سینے میں نہیں ہے وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور زیائیں پھوٹ رہی ہیں میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں وہ برے صغیر ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی آج چند تاش والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی بادشاہ فیصلے بدل لیتا جس کے اشارۂ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ سدائے بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا کون پھول ڈالنے آئے گا نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا یہ وہ جو متعلق علی نان تھے یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوہ مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بکش فیض آدم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامران را رہنما جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی بزخت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں جن کے نام کاج بھی تن ہے ایک ہزار سال گزر گئے ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ برستی بارش میں چلے جاؤ لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول ماشاء اللہ کی کیفیتیں جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا وہاں ہجوم آشکا نظر آئے گا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بفیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری وہی زندہ ہیں وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں صاحبو اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فمات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان نل انسان لفی خسر کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے تو میں سوچتا تھا کیسے گھاٹے میں ہے تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا ار ہم ار ہمزوب و راسو مال ہی اور رحم کر اس بندے پہ اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راسول المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا کیونکہ برف تو میری پگلی جا رہی ہے اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے تو وہ کہہ رہا تھا اے من منہ راس مال ہی وہ کہتے مجھے ان السان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے ورنہ یہ سانسوں کی برف پگل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی تو صاحبوں میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تے دن گیا محمد اوڑھ نوں جانا تو میری نظر چلی گئی میں نے کبھی تو دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بج گئے اور پھر بارہ بھی بج جانے ہیں پھر ظہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے تو دلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈوب جانا تھوڑی دیر کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آ گیا کوئی چاش تک آ گیا کوئی زہر تک آ گیا کوئی اثر تک آ گیا اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا صاحب و پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک ترازو تو کل میشر کے میدان میں لگے گا ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے عمل نامے کو آج ہی تولنا ہے وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکوکار کار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکوکار کار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے دیکھیں قبریں کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے ذرا نظر دوڑائے نا آج ہم کتنوں کو کندوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں حضرت غوث سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گئے جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا آپ منوا لیتی ہے ہم میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ می تو پھر کس کام کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری, میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج تخ میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل ستر کاٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برف کی طرح پگلا دیں تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصہ تھا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ رب العالمین صلاحت وسلام علیہ سیدم وسلم میرے مالک تین تین عدد ختمات قرآنِ مجید یہ بہت سارے کلمات طیبات جو کچھ پڑھا سنا کہا گیا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فارما اور سب کا ثواب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے توسل سے جمی انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی ہوا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالاختصاص آقا کریم کی امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور ہم سب لوگوں کی دعائیں التجائیں اٹھے ہوئے ہاتھ سفارشوں کے لیے پھیلی ہوئی جھولیاں عزیزم زاہد فیاض صاحب ریاض صاحب اور اجاز سلیم صاحب اور ندیم صلیب صاحب اور رانا لیاقت علی صاحب کی والدہ ماجدہ جو پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی ان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور اور خوشبودار کر دے ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دے دے ان کی قبر کو نور نور کر دے اے اللہ زندگی میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اپنے محبوب کی زلفِ گرا گیر کا صدقہ معاف کر دے اور ان کی زندگی کی ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ان کی اولاد کو صبر عطا فرما اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینے کی توفیق عطا ایسی زندگی گزاریں جس زندگی پہ تو راضی ہو تیرا رسول راضی ہو حضور کی سنت سیرت کا نور عطا کر دے اپنی یادوں اور اپنی محبتوں کا سرمایہ دے دے ڈرنے والا دل عطا کر دے رونے والی آنکھ دے دے قرآن کے نغمے سننے والی والے کان دے دے ہماری زبانوں کو سچائی کا نور دے دے ہمارے خیالات کو پاکیزگی دے دے ہمارے ہاتھوں کو اپنی حضور پھیلنا دے دے ہمارے قدموں کو اپنے راستوں میں اٹھنا دے دے ہمارا دل اپنی یادوں سے آباد کر دے اے اللہ ہم جئیں تو تیرے لیے مرے تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے وصلی اللہ تعالیٰ علندیر امین والد